Thank <laughs> you. اللہ اور یہ پوچھتے ہیں اے نبی آپ سے سکندر ذل کے بارے میں آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے سامنے اس کا کچھ تعارف ذکر کروں گا امنا مکن نا لہوف اللہ اس کا تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکندر سلکرنین کو دنیا میں حکومت ادا کی تھی وہ آتئی نہ منکل شعی سب اور ہم نے اس کو اس وقت کے لحاظ سے ضرورت کی ہر چیز دی تھی فعت با تو پھر اس نے اختیار کیا دنیا میں سفر کرنے کا ایک راستہ یہ سورہ کہف ہے اس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا اس کے بعد پھر سکندر ذلکرن کی بات آ رہی ہے یہ اصل میں ان تین سوالوں کا جواب ذکر ہو رہا ہے کہ جو مشرقین مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے یہود مدینہ کے پڑھانے پر ایک سوال روح سے متعلق تھا جو پہلے ہو چکا ہے اس کا جواب رسلونکان روح کل روح میں نرد دوسرا سوال مشرقین مکہ کو جو یہود مدینہ نے سکھایا تھا وہ اصحاب اساب سے متعلق تھا اس کا بھی تفصیلی ذکر ہو چکا ہے تیسرا سوال انہوں نے سکندر ذوالکرن سے متعلق کیا تھا کہ اس کا قصہ اس کا واقعہ کیا ہے یہ یہودیوں نے تین سوال سکھائے تھے مشرقی نے مکہ کو اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے آپ نے کہا کل جواب دوں گا <تصحیح> پھر کئی دن وہی نہیں آئی آپ پریشان ہو گئے پھر جب وہی آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے ہم نے چند دن وہی بند کی ہے جب وہی آئی تو پھر یہ تفصیلی طور پر ان سوالوں کا دو سوالوں کا جواب تفصیلی طور پر دیا گیا ایک سابقاف کا اور ایک سکندر ظلم کرنا ان کا رہی بات روح سے متعلق تو وہ عوام کے سمجھنے سے بالتر بات ہے اس کے جواب میں قرآن مجید نے ایک جامع مان لفظ کا کہ بس اللہ کا عمر ہے بولے روح میں نمبر رب اللہ کا عمر ہے روح اللہ کا عمر ہے وہ کیا چیز ہے کیسے ہے کیا حقیقت ہے انسان کے سمجھنے سے وہ دور بات ہے اس لیے اس کی ذریعہ تفصیل نے بیان کی سکندر ذوال کا ذکر یہاں ہو رہا ہے دنیا میں حدیث میں آتا ہے کل چار بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن میں سے دو ایمان والے اور دو کافر جو دو ایمان والے بڑے بادشاہ ہیں جن پر کسی حد تک پوری دنیا پہ حکومت تھی ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک جن کا آج ذکر ہو رہا ہے یہ سکندر ذلکر نین ہے یہ دونوں وہ تو پیغمبر ہیں اور سکندر کے بارے میں اختلاف ہے جو دو بادشاہ گزرے ہیں کافر ایک پخت نثر ہے اور ایک نمرود ہے بہرحال تاریخ نے یہ بات لکھی ہے اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو پوری دنیا پہ حکومت نہیں تھی ان کی لیکن ضمن یوں ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ سپر طاقت ہے تو چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا تو اس لیے ان کو کہہ دیا گیا کہ پوری دنیا پہ حکومت ہے جیسے ہمارے بعد کوئی لکھ دے کہ پوری دنیا پہ امریکہ کی حکومت تھی تو ٹھیک <تصفيق> ہی ہوگا ظاہر ہے اب ہماری حکومت امریکہ کی حکومت ہے پورے <تصفيق> خلیج عرب ملکوں میں جو حکومت ہے امریکہ کی حکومت ہے اور کس کی حکومت ہے <تصفيق> اس کا کوئی انکار تو نہیں ہو سکتا تو بات کی تاریخ پہ لکھ دے کہ دنیا پہ امریکہ کی پوری دنیا پہ امریکہ کی حکومت تھی تو وہ اس لحاظ سے ہے کہ اسی کا سکہ چلتا ہے اسی کا ہولڈ چلتا ہے اسی کا مشورہ ہوتا ہے سب کچھ نظام اسی کا ہی ہے تو اس لحاظ سے اس وقت بھی بخت نصر اور نمرود کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وہ پوری دنیا پہ حکمران تھے یعنی صحیح تفصیل سے تاریخ کا مطالعہ جو کیا جائے تو پوری دنیا پہ حکمران نہیں تھے لیکن اسے تاریخ نے کہا ہے کہ پوری دنیا پہ حکمران تھے تو اسی لحاظ سے کہا ہوگا کہ جہاں ان کی حکومت نہیں تھی تو وہاں انہوں نے کے بہت سا بھی ناکام سلکم یہ سکندر ہے نیک بندہ ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر تھا اور اس پر باقاعدہ وئی آئی تھی اور اس طریقے سے اس کو حکم دیا تھا اس نے دعا کی تھی ان حضرات کی دلیل صرف ایک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سکندر ذوال کے وزیر تھے اور نبی جو ہے نبی کا وزیر ہو سکتا ہے نبی غیر نبی کا وزیر نہیں ہو سکتا اس میں نبی کی توہین لازم آئے گی اس لیے سکندر ذوالکر نبی ہے کیونکہ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ حضر علیہ السلام سکندر ذوالکر کے وزیر تھے مشیر تھے امیر قافلہ تھے اس میں تو جو حضرات سکندر ذوالین کو نبی نہیں مانتے وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام سکندر ذوالین کے وزیر تھے تو یہ جو حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ سکندر ذوالین پیغمبر تھا ان کی دلیل صرف یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کیونکہ دلتفاق تقویمی پیغمبر ہیں تو ایک پیغمبر جو ہے وہ پیغمبر کا وزیر ہو سکتا ہے بے یہ اللہ کا نیک بندہ ہو اور وزیر پیغمبر وزیر چھوٹا ہوتا ہے تو اس لیے تو اللہ باقی جمہور کی رائے یہ ہے کہ سکندر اللہ کا نیک بندہ تھا بزرگ آدمی تھا مستجاب الدعوات تھا اچھا انسان تھا لیکن پیغمبر نہیں تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا ہم اثر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات طاف میں ہوئی یہ جب گیا ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیت اللہ تعمیر کر چکے تھے اللہ کے حکم سے طواف کر رہے تھے یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا اور طیاف کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو طریقہ سکھایا پھر کچھ نصیحتیں کی دعا دی اس کے بعد اس کی حکومت کا نظام چل رہا ہے جہاں مزے کی بات ایک اور ہے کہ جو نمرود ہے جو عرب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس کا مناظرہ بھی ہوا جس کا تیسرے بارے میں ذکر ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات لکھی کہ وہ دنیا کا حکمران تھا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا معاصر ہے نمروپ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور سکندر جل کرنا ان کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا کا حکمران تھا پھر اس میں تطلیب یہ ہوتی ہے کہ جو نمروپ تھا وہ اس وقت ہی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ آ, آ, اس کی ناک میں مچھر چلا گیا تھا وغیرہ وہ مر گیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام سے قیافت میں سکندر جل کرن کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد سکندر جل کرن نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے پوری دنیا دیکھنے کا دل چاہتا ہے کہ یہ کہاں تک ہے کہاں ہے اس کو میں دیکھ سکتا ہوں یا نہیں اللہ نے بہرحال اس کو مشرق مغرب کا سیر کرایا مختلف قوم سے ملاقات کرائی جو آگے اس رقو میں پورے ذکر ہے لیکن اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے وہ پوری دنیا سکندر زل کر نین بھی نہیں دیکھ سکا ان کے حوالے اس کے تابے بادل کو اور ہوا کو کر لیا گیا تھا اس کے لیے سفر کو آسان کر دیا گیا اسباب اس کو بہت مہیا کر دیے سمجھنا بہت مشکل ہے جب دنیا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو آخرت کو کون سمجھ سکتا ہے دریائے نیل میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا منبع جو ہے وہ جنت کا ایک چشمہ ہے اب تک دریائے نیل کا منبع چشمہ کہاں سے یہ جاری ہو رہا ہے نہیں ملا کہ وہ جہاں ہے اللہ کا غیبی نظام ہے نظام کچھ تالاب وغیرہ ایک سائڈ میں جا کے ملے ہیں وہاں سے یہ پانی آتا ہے ان تالابوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ وہ چشمہ کہاں سے ہے کچھ اور جگہ سے بھی پانی آ رہا ہے لیکن اصل مرکز نہیں معلوم ہو سکا وہ اللہ کا نظام ہے تو یہ تو ایک مشہور بات ہے اس کے مرکز منبع کو اصل جو نکو کو دنیا نہیں تلاش کر سکی تو پوری دنیا کا سفر اور کہاں سے سورج طلوع اور او اپنے مرکز پر اپنی ڈپٹی کیسے دے رہا ہے وہ اللہ کا امر ہے اس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہیں بہرحال یہ سکندر ذلکر نین اللہ کا نیک بندہ حیرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے تاریخ میں تاریخ کہ آپ اگر آپ نے سنی ہوگی باتیں ایک اور سکندر بھی گزرا ہے وہ سکندر یونانی ہے وہ سکندر مشرق تھا کافر تھا ظالم تھا انصاف والا نہیں تھا یہ سکندر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا معاصر اللہ کا نیک بندہ یا پیغمبر ہے یہ سکندر ظلم کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر ہے اور اس سکندر سے دو ہزار سال پہلے کا ہے وہ سکندر اعظم جو مشرق اور کافر اور ظالم گزرا ہے جو انہیں آپ کے علاقوں سے بھی گزرا ہے یہ سکندر یونانی ہے دوسرا والا ظالم اور مصروف سکندر یونانی ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تین سو سال پہلے آیا ہے وہ سکندر ہے ادھر گھوڑے اور اس کا وہ نمک کی کام یہ سکندر جو چترال کے آگے جو بندوریٹ اور کلاش کی یادی اور وہ جو دوسری مخلوق سی رہتی ہے نا وہ اپنے آپ کو یونانی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا وجود سکندر آزم, آزم, آزم کے ساتھ تھے جو یونانی سکندر جو مشرق سکندر تھا بادشاہ نہیں تھا وہ اس علاقے کو فتح کرتا ہوا پہنچا تھا اور بہرحال وہ ختم ہو گیا لیکن پوری دنیا پہ سکندر اعظم جس کو عام تاریخ لکھتی ہے جو مشرق سکندر تھا جو قبل مسیح تین سو سال ربیس علیہ السلام کے تین سال تھا پہلے یہ جو ادھر آیا اور چترال کے اس پہاڑ کے اوپر ہے وہ لوگ منسوخ کرتے ہیں کہ ہم یونانی سکندر کے ساتھ تھے <تصفح> اور وہ ہمیں جو ہے یہاں بٹھا گیا تھا اور اس طریقے سے کر گیا تھا اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اتنا ہے کہ یہ نسلم بعد نسلم یہ قوم جو کیلاسی قوم ہے جو میں باد ہے یہ کافر ہی چلے آ رہے ہیں اب مسلمانوں سے متاثر ہو کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن اندازہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سکندر کے ساتھ کچھ ان کا تعلق ہے تبھی تو نسلم باد نسلم کافی چلے آ رہے ہیں بہرحال مسلمانوں کی وہاں بھی محنت اچھی ہو رہی ہے اور کافی تو مسلمان ہو رہے ہیں بہرحال لیکن دنیا بھی عجیب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہاں تنظیمیں ہیں رفائی وغیرہ میں وہاں گئے ہوں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان نہ ہو یعنی وہ کوشش کرنے والے لوگ بھی ان میں مسلمان بھی داخل ہیں ایسی براہ نام کیوں مسلمان نہ ہو بھی ان کی یاد رہنی چاہیے تو ان کی یاد ہونی چاہیے تو پھر مشرقی نے مکہ کو بھی کچھ کو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا تو وہ بعد میں مکہ میں بھی ایک علاقہ کافروں کا بنا دینا چاہیے تھا کہ بات ہے کافر کو بھی باقی رکھنا چاہیے کہ ایک تاریخی یاد ہوتی ہے کیا یاد ہے ان کی کیسی دنیا کی سوچ ہے وغیرہ اور اس پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ان کو بتا تک اس کو لاکھ دیے جائیں گے اس کو لاکھ دیے جائیں گے جو میڈیکل اس کو لاکھ دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے مذہب اور یہ ان کی روایات اور کیا روایت ہے بہت سارے موتی جتنے ملتے ہیں وہ سر پر ڈال دیتے ہیں وہ گلے میں ڈال لیتے ہیں یہ ان کی روایات ہیں بہرحال اچھی بات ہے اور مسلمانوں کی وہاں محنت ہے وہ لوگ ذاتی طور پر مسلمانوں سے بہت متاثر ہیں لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسلمان ان کی زہری خدمت کرنے کے اعتبار سے وہاں بہت کم پہنچ پاتے ہیں یا جاتے بھی ہیں تو ایک دن رہے دو دن رہے تو وہاں چلے جائے صحیح تبلیغ بات تبلیغ کی نہیں ہو سکتی ان کو اسلام سے قریب لایا جائے انہیں سمجھایا جائے ذہر ہے تو ایک شخص ایک زمانے سے جو کافر چلا رہا ہے اس کو جب آپ مسلمان بنائیں گے اس کا پورا قبیلہ وغیرہ وہ دوسرا ہوگا تو یق بم اس کے اوپر دنیاوی کچھ مشکلات آ جائیں گی اور ان دنیاوی مشکلات کو حل کرنا دوسرے مسلمان بھائیوں کا فرض بنتا ہے ایسی جماعتیں پہنچتی تو ہیں لیکن بہت کم ہے اکثر شہر والے ہوتے ہیں وہ نمود نماش دیوار وغیرہ وہ علاقہ دیکھنے کے لحاظ سے ہوتے ہیں اس نیت سے بہت کم لوگ جاتے ہیں کہ وہاں جو لوگ نو مسلم ہیں ان کی جو ضروریات ہیں اس لحاظ سے انہیں پورا کیا جائے مثلاً جو بچیاں آ, وہاں کالج وغیرہ میں پڑھتی ہیں مسلمان بچیاں ان کے ادھر محنت کرتی ہیں وہ بچیاں مسلمان ہو جاتی ہیں اب ان کے لیے ایک مستقل مسئلہ ہوتا ہے آگے کہ ان کی شادی کے لحاظ سے پھیلا ایسے ہی لڑکے جو کالج وغیرہ میں ہوئے. ہوئے. ترتیب دینا ہے جس میں مسلم مخلص مسلمانوں کی پہنچ وہاں کم ہے پہنچتے ہیں لیکن اور دوسری دنیا بہت زیادہ اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے کہ وہ کافی رہیں ایک یادگار ہوتی ہے کیا دنیا یار سوچتی ہے اور کن چیزوں کی یاد پر تمام ادیا میں بات لاتا ہے اس پیغمبر کا دین کیا لوگوں رہے گا لوگ متاثر ہوتے ہیں اسلام کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور کچھ تنظیمیں ان کو فرق کر رکھتی ہوں سکندر کا ذکر وجید میں آجم کر رہے ہیں اور جو سکندر آزم کے نام سے مشہور ہوا وہ تین سو سال پہلے